اوٹنی کا دودھ نکالنے کے درمیان میں مہلت دی جاتی ہے کتنا وقت ہوتا ہے جی دوتے دو دو دو دو دو ہوں گے صبح شام دوتے ہیں دو تو بارہ گھنٹے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہی نہیں جتنا پانچ دس منٹ جتنے میں یعنی بارہ گھنٹے کا وقت تک تقریباً ہر کل جب انتاخیا میں تھا اور اس کے پاس روم سے شکست کھا کر لوگ آئے اس جگہ تبارا ناسک تم اس قوم کو, تم اس قوم کی ہم کو اطلاع دو جو تم سے لڑ رہے ہیں کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے تمہوں نے کہا بے شک وہ ہمارے جیسے انسان ہیں ہرکل نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کثیر ہو یا وہ کہا ہر مقام پر ہم ان سے تعداد میں زیادہ ہیں ارکل نے پوچھا تمہاری شکست کا سبب کیا ہے لجکل ستاروں میں سے ایک بوڑھے نے کہا اس سبب سے کہ راتوں کے عبادت کرتے ہیں اور دنوں کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو وفا کرتے ہیں بلی بات کا گم کرتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں اور آپس میں برابری اور مساوات کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ ان کی کامیابی کے اس بات ہے اور اس سبب سے ہمیں ہم کیوں ہے اور اس سبب سے کہ ہم شراب پیتے ہیں ذنا کرتے ہیں حرام بات کرتے انتخاب کرتے ہیں وعدہ توڑتے ہیں اس کے خلاف کرتے ہیں ہم غضب کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں ہم اللہ کی ناراضگی کا کام کا حکم دیتے ہیں اور اسی سے روکتے ہیں کہ اللہ راضی ہو اور ہم زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں سرکل نے کہا دیکھنے مجھ سے سچ بات کہی بنیاہ یاد آسانی اب ہم کے دو سے روایت نقل کرتے ہیں یہ مسلمانوں کا لشکر اردو کے اطراف میں اترا ہم نے آپس میں تذکرہ کیا کہ ان قریب دمشق کا معصرہ کیا جائے گا ہم ہمگے اور معصرہ سے پہلے ہی ان سے مال و خریدنا شروع کر دیا ہم اس خرید و فروخت میں لگے ہوئے تھے ہمارے پاس وہاں کے بڑے پادری نے ایک آدمی کر ہم کو بلایا ہم اس کے پاس گئے سے پوچھا تم کہ تم دونوں عرب میں سے ہو ہم نے کہا اس نے کہا نسلانی مذہب پر ہو ہم نے کہا ہاں اس نے کہا تم میں ایک جائے اور ہمارے لیے اس قوم کی تلاش کرے اور ان کی رائے کو معلوم کرے اور دوسرے اپنے ساتھی کے لیے معلوم پر بیٹھے رہے ہم نے سہیک نے صحیح کیا ایک دوسرے کو تھوڑی جن لگی کہ آیا اس نے تیرے پاس ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو پتلے ہیں اور ان کے گھوڑے دبلے ہیں اور رات میں راہ بن جاتے ہیں اور دن میں شاسوار تیروں کی اصلاح کر رہے ہیں اور سب چھیل رہے ہیں اور نظروں کو درست کر رہے ہیں اگر تو اپنے پاس بیٹھنے والے سے بات کرے تو تیری بات کو نہ سمجھ سکے گا اس لیے کہ قرآن کے ذکر کے ساتھ ان کی آوازیں بلند ہیں اور ابھی کہتے کہ اس بتری بڑے پادری نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی اور کہا ان لوگوں سے تمہارے پاس ایسی ایک ایسی چیز آ گئی جس کے مقابلے میں تم کو طاقت نہیں ہے دوست کر رہے ہیں اگر تم اپنے پاس بیٹھنے والے سے بات کرے تو اسے بات کو نہ سمجھ سکے اپنے پاس بیٹھنے والے کے بات بار کو نہیں سمجھ سکے کیوں جی اسے قرآن اور ذکر کے ساتھ ان کی آوازیں بلند ہیں یعنی واسطہ آہستہ تلاوت میں لگا ہوا ہے اور ذکر کر رہا ہے ایسے اتنی آواز ہے کہ آواز ذرا اونچی ہے ہاں جی اس لیے اگر تو بات کرے گا تو صحیح بات کو نہیں سمجھ سکے گا کیونکہ وہ اپنے ذکر میں اور اپنی تلاوت میں مش... مشہور ہے میں. اور اللہ میں بیان کرتے ہیں کہ لشکر قریب ہوئے تو کب کلار نے ایک عرب کا رہنے والی عظیم بھیجا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ یہ آدمی قبیلہ قزا کے تزید بن ایدان میں سے تھا جس کو ابن ہزار جاتا ہے کب کلار نے اس کو حکم دیا کہ اس کو مسلمانوں میں داخل ہو جا اور میں ایک سات دن ٹھہر پھر میرے پاس ان کی خبر لا اور آبی کہتے لشکر میں یہ بھی آدمی داخل ہو گیا آربی ہونے کی وجہ سے بھی نہیں سمجھا جاتا تھا انہوں نے ایک دن ایک رات رہا پھر کم غلار کے پاس آیا اس نے پوچھا تیرے پیچھے کیا ہے یعنی کیا خبر لایا ایس سی آئی نے کہا وہ رات کے رائب ہیں اور دن کے شاسوار ہیں اگر ان کے بادشاہ کا شہزادہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے اور اگر کرے تو اسے رجم کر دیں گے ان میں حق یہاں تک مضبوطی پکڑے ہوئے سب کو برقرار خفیہ سے کہا اگر تم نے مجھے سچ بات کہا تو اگر تم نے مجھے سچ کہا ہے تو زمین کا پیٹ بیت رہے برس برس کہہ کے لوگوں سے ستح زمین پر ملا جائے انہیں ہم مر جائیں یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑیں اور البتہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا ایسے اللہ کی جانب سے یہ ہو کہ میرے اور ان کے درمیان تخری ہو جائے نہ ان کے خلاف اللہ میری مدد کرے نہ میرے خلاف اللہ ان کی مدد کرے ابن رفیل نے بیان کیا کہ جب رسم نجف میں اترا وہاں سے ایک جاسوس مسلمانوں کے لشکر کی طرف بھیجا کاسی میں سی آئی ڈی مسلمانوں کے لشکر میں گھس گیا اس طرح پر جیسے کوئی فارس والوں سے فرار ہو کر آیا ہے اسے مسلمانوں کو دیکھا کہ آپ نماز کے وقت میں سواگ کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے اپنے مقام پر لوٹ جاتے ہیں یہ جاسوس وسلم کی طرف واپس کیا اور لوگوں کو مسلمانوں کی ان کی یاداد کی خبر دی یہاں تک رسول نے سے پوچھا کہ ان کا کی کھانا کیا ہے اس نے کہا کہ میں ان میں ایک رات دن ٹھیلا رہا میں ان تو ان میں سے کسی کو کوئی چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا مگر ایک ان کے پاس ان کی لکڑیاں تھیں جسے وہ سوتے وقت چوس لیتے تھے اور شب ہونے تھے پہلے مسوا کے سوتے وقت مسواک کرنا مستحبیں آئی رسم چلا حسن اور عتیق کے درمیان ٹھہرا مسلمانوں کے بالکل سامنے عدر سعد اللہ کے مزہ نے صبح کی اذان دی دیے مسلمانوں کو دیکھا کہ انہوں نے اٹھنے کی تیاری کی تو اس نے لفاظ ہار سے مناظر کرائی کہ وہ سوار ہو گئے ابھی بھی یہ اصول ہے کہ صبح کی روشنی جب پھیل رہی ہو اس وقت فوج کو الرٹ ہونا ہوتا ہے ابھی بھی کوئی اصول ہے فوج میں یہ وقت عام طور پر حملہ ہونے کا ہوتا ہے وہ سب سے دراص کیا گیا کیوں اس نے کہا کیا میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے دشمنوں میں داخت دی گئی ہے اور بارے جھتیا ہو رہے ہیں تو جاسوس نے کہا کہ ان کی تیاری نماز کے لیے ہے تو رسم نے فارسی زبان میں جو کچھ کہا اس کی تفریح اربی میں یہ ہے کہ صبح کے وقت میرے کان میں آواز آئی اور یہ عمر ہی ہے جو کتوں سے بات کر رہے ہیں اور ان کا گر سکھا رہے ہیں اس کے بعد جب مسلمانوں نے نہر کو عبور کیا تو ایسا ہی اتفاق پڑا سعد کے مظہر نے نماز کے لیے اذان دی اور سعد نے نماز پڑھائی نے کہا کہ عمر کا، کہ عمر میرا کلیجا کھا گیا ایک نے بیان کیا کہ جب ہرکل سنتنیا کی طرف نکلا اس سے روم کا واضی ملا جو مسلمانوں کے ہاتھ میں قید تھا اور یہ بھاگ کر نکلایا لیا تھا ہرکل روم کے بادشاہ نے اس سے کہا مجھے اس قوم کی خبر دو وہ شخص نے کہا میں تو اس سے اس طرح بیان کروں گا جیسے کہ تم ان کی طرف خود دیکھ رہا وہ دن میں شاسوار ہیں اور راتوں کے بعد با... گزارے اپنے, سے... اپنے آدمیوں سے بھی قیمت کے ساتھ کھانا لیتے ہیں لٹ بار نہیں کرتے ہیں اور سلام کر کے داخل ہوتے ہیں کھڑے رہتے ہیں جو اسے لڑنے کے لیے آئے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ہارکل نے کہا کہ تو نے سچ کہا ہے تو زمین کے وارث... وارث ہو کر رہیں گے جو میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے تاریخ میں جرین میں یا جرد نے بادشاہ چین کی طرف خط بھیجا اور اس سے مدد طلب کر رہا تھا بادشاہ چین نے کاصر سے کہا کہ بادشاہوں کے لیے حق ہے بادشاہوں کی مدد کرنی ان لوگوں کے خلاف جو بادشاہوں پر غلبہ چاہیں تو مجھ سے اس قوم کو صاف بیان کر تم کو تمہارے شرم سے نکالا ہے میں تجھ کو دیکھا کہ تو ان کی قلت کا ابھی کسرت کا تکڑا کرتا تھا وہ تھوڑے یہاں زیادہ ہیں اور قریب جماعت سے جس کا کسور مجھ سے بس ویان کیا ہے ایک جیسی بات نہیں ہو سکتی تھی اس کو میں نے سنا ہے باوجود تمہاری کثرت تعداد کے بہن کے پاس کوئی بلی بات ہوگی اور تم میں کوئی خرابی ہوگی میں نے کہا جواب چاہے مجھ سے پوچھئے چین کے بادشاہ نے پوچھا کیا ہو وعدہ تو کرتے ہیں میں نے کہا ان سے بیچ پوچھا کیا تم سے لڑنے سے پہلے کہ تم سے لڑنے سے پہلے تم سے کیا کہتے ہیں میں نے کہا ہم کو تین باتوں کی ایک بات مان لینے کی دعوت دیتے ہیں یا ان کا دین اختیار کیا جائے اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو ہم کو اپنے ہی جیسا سمجھنے لگتے ہیں دوسری بات جزیا ہے تو ہم سے رک جاتے جزیا ہم دیں تو پھر ہم سے رک جاتے ہیں تیسری بات جنگ ہے بادشاہ نے کہا کہ وہ اپنے عمرہ کی اطاعت میں کیسے ہیں میں نے کہا اپنے امیر کی ساری قوم سے زیادہ کرتے ہیں اس نے پوچھا چیز کو ہلال اور کو آرام سمجھتے ہیں میں نے بتایا کہ تو اس نے پوچھا جو چیز ان کی حلال کر دی گئی ہے اسے سمجھتے ہیں یا جو چیز ان کے لیے حرام کر دی گئی ہے اسے حلال سمجھتے ہیں میں نے کہا ایسا نہیں کرتے ہیں شہزین نے کہا یہ قوم اس وقت تک کبھی ہلاک نہ ہوگی جب تک یہ اپنے محرمات کو حلال اور اپنے مذہب کو حرام نہ کر لے پھر اس نے کہا ان کے لباس کی خبر دے میں نے اسے بتایا میں نے اسے بتایا اسے مسلمانوں کی ساری کو پوچھا میں نے کہا عربی گھوڑے ہیں اور ان کی صفت بیان کی اور نے کہا یہ بہترین قلعے ہیں میں نے اسے اس سے اونٹ اور کے بیٹھنے کی کو بتلایا اس کے بوئے لے کر کھڑا ہونے کو تو اس نے کہا کہ لمبی گردنوں والے جانوروں کی یہی صفت ہوتی ہے اور اس کا کاسو کو جلد جلد کے لیے اس مضمون کا خط لکھ دیا مجھے اس بات سے کہ میں تیرے پاس اتنا بڑا لشکر بھیجوں وہ خبر ایسا مر میں ہو اور آخری ایسا چین میں ہو یہ بات مانے نہیں کہ میں شاخ سے ناواقف ہوں تیرا مجھ پر ہے کہ یہ قوم جس کا مقصد تجاسد نے مجھ سے بیان کیا ہے اگر یہ پہاڑ کا بھی ارادہ کریں تو اس کو گرا دیں اور ان کے لیے ان کی یہی جو بات رہی تو یہ مجھے زائل کر دیں گے جب تک یہ اپنے استعری پر ہیں جو بیان کیا گیا ہے تم ان سے صلح کر لو اور ان کے سکون سے سکون کے ساتھ راضی ہو جاؤ اور ان کو بڑکانا نہیں جب تک یہ تجھے نہ بڑکائے آگے مولانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے اس کتاب میں یہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا اس کا آخری مضمون ہے بس تمام تعریف ایسے ہی اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت دی اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ پاک ہم کو اس کی ہدایت نہ بات سمجھ آئی صاحب کیا بات سمجھ آئی عبد الرحمان صاحب پانی تھوڑا سا ہے ہاں اس نا کر کے بوڑھے لوگوں نے اور سمجھدار لوگوں نے اور دانشوروں نے ان باتوں کو بتایا تو جب تک آدمی کا خون کا جوش و گہوش ہوتا ہے نا تو آدمی کو مزہ نفس کے چسکوں میں ہی آتا ہے اندھا بنا ہوا آدمی نفس کے چسکوں کے پیچھے ہی چل رہا ہوتا ہے کھانے پینے کے ذائقے اور جو ہے تو دکان مکان کے ذائقے سوادیوں کا کرو پھل بیاہ شادی کی چاہتے ہیں یہی چیزیں جو ہے تھان کے اندر پرورش پا رہی ہوتی ہیں تو یہ پاسر آ رہی ہیں تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا کہ میں بن رہا ہوں کہ میں بگڑ رہا ہوں تو اس لیے یعنی الی باتیں ہیں وہ نوجوان کی نسل کو اور نو نسل کو لیتے ہیں کابل میں اور اس کے نس کے چسکوں کے راستے سے اس کو اس کی طرف آتے ہیں یعنی یہ عبداللہ بن سبا جو تھا عبداللہ بن سبا جو تھا نا یہ صحابہ اکرام کے نومور لڑکوں کو سمجھانے شروع کرتا تھا اور نومور اس کا شکار ہوئے اس وقت آف بن نبی اسرا کو گورنر بنایا مشر کا آیت اسمان کہا کہ کیا محمد بن اب کرکھا میں اس سے کس کو گورنر نہیں بنایا جا رہا تیس طرح کی ترغیبیں دینا اور نارمل آدمی کو نتائج کا رہا کا پتہ نہیں ہوتا ہے کس کا انجام کیا ہوگا اسلام یہاں صبح سازی کے رہنے والوں پر ایک دو منٹ لڑائی کے دوران ایسے آتے ہیں نا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا امجان کیا ہوگا تو رجحان جب درد کرتا ہے نا تو اس پر غصے کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس غصے کو مطمئن کرنے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے اور اس کو اس وقت اس کا دماغ پھیل ہوا ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک منٹ کے غصے کو کنٹرول نہ کرنے کا جو میں نے عمل کر لیا اس نے میری اور میری آل اولاد کی بقیہ زندگی کو مصیبت میں ڈال دیا اس کے راستے سے بھی اہل باطل آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کی جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں اس نے ایک این جی او والوں نے مجھے بلایا تھا تو دو چار سمجھدار آدمی جو تھے وہ آواز ہے صاحب آ رہی تک جی سے جی؟ خدا کی شان کس بات گلے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے رات کو جو تو زیادہ زور لگا ہے زور لگایا کہ کیا اس سے زیادہ بول نہیں سکتا جی آج ہا ہاں جی اچھا وہاں سے بیٹھنے کیا تھا جی؟ آ جائیں بند ادھر چلے جی؟ جائیں چلو جا. یا اللہ کاموں میں نفس کی کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ کام جو ہوتے ہیں وہ دین کے کام جو نہ ہو وہ باراور نہیں ہوتے کوئی ہمارے مولی وہ زمین سے کرے گئے نا ان سے بات میں نظر کی تھی کہ آدمی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور آدمی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں باطل کا رد کر رہا ہوں اور ہاتھوں میں بھاگ کا بول بھالا کر رہا ہوں اور باطل کا رد کر رہا ہوں اور ہوتا یہ ہے کہ اپنے نسل کے بڑ حسد اور رضب کے جذبات کے تحت ان گروہ میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا ہے اور آج آدمی جو ہے رضب حسد کبر کے جذبات کے تحت جو کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا آگے من کے اثر آتا ہے الٹا اثر آتا ہے جس میں اس سال میں بار بار بیان کیا کرتا ہوں نا کہ ایک آڈر جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو فیس کرنے کے بعد کہتا ہے اس کو ٹی بیس پڑوس کو دیتے ہیں فیس دیتے ہیں اور شکر گزار بھی ہوتے ہیں اس پھر جب عورت آتی ہے اپنی ماں کے گھر آتی ہے تو کہتی ہے ہائے میری بیٹی ہو ٹی بی ہو گئی تو ماں کی بھی یہ اس کی محبت کر سڑپ ہوتی ہے اس جملے کے کہنے پہ پھر جو ہے جب آتی ہے اس تو ساس کہتی ہے اس کو ٹی بی ہے بی ہے ماں نے گ ہے سانس کا ستیبی ہے لیکن وہ تنس کے طور پر کہہ ہی ہوتی ہے تو اس بار میں گولی کی طرح لگتی ہے جملہ کہنے والے کا باطن کا جذبہ جلا جا ہے وہ جس ترتیب سے کہہ رہا ہے بھائی کھائی ہے آپ نے تو اندر کا حال یہ ہے اب یہ کتاب پڑھ رہے تھے نا کہ ایک, ایک بیان میں بیانزور رحمت اللہ نے کراچی میں بہت بڑے بڑے خادمہ کیا تھا ساتھیوں نے تو اس بیان میں سخت ڈان ڈپٹ کی برا ہوا کہا ساتھی بلانے والے تھے وہ بڑے پریشان رمضین کیا اللہ یہ ہر کا بیان بہت سخت ہو گیا ہے اور لوگوں کو برا لگے گا برا نہ منائیں کہیں شاہ کہ بیان کے بعد لوگوں کو ایسی کشش ہو رہا ہے ان کی پاس بڑھ رہے ہیں ملنے کے لیے ہمیں اور ساتھیوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی سخت باتیں کہی ہیں اور بجائے کہ لوگوں کو نفرت دین کا ان کو اور محبت ہو رہی ہے کیونکہ سمجھدار نے سمجھایا کہ یہ کہنے والے نے درد سے کہی یہ بات آرام سے اور در سے کہی ہوئے خیر کی کے طور پر کہی ہوئی سر الٹا نہیں ہو رہا منفی نہیں ہو رہا تھا اس کا اثر مثبت آ رہا فضا ذکر میں لکھی عزیز یہ خلاس والے ہدایت کے چراغ رہے ہیں ان کی وجہ سے لائے بڑے خطمے دب جاتے ہیں جو نفس کی چاد کے تحت کام نہ کر رہا ہوں الگ روزہ کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی اپنی گراوٹ کو پرداس کر لیں الگ رضا کے لیے تو اس پہاڑ بچتے ہیں تو اس لیے بننا مشکل ہوتا ہے کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے بننا مشکل ہوتا ہے بننے والی کرتا موائی بننے میں تو کتنا وقت لگتا ہے اور پھر ساتھ اس کو اشارہ کرو ایک دیتے اشارہ کے بعد آٹھ بجے تھوڑا سا ایکسلریٹر کو اشارہ کرو تو دوڑ چلنا اس کا مشکل نہیں بننا مشکل ہے یہ سال آ سال کا اپنے بننے پر لگتے ہیں جی اپنے لفظ کی اپنے بادے کی اپنے سخات کی آپ کو ہر بات کی نگرداشت کرنی ہوتی ہے نگرانی کرنی ہوتی ہے کہ میں جو چل رہا ہوں میں جو کام کر رہا ہوں میں جو عرکت کر رہا ہوں آیا کی بنیاد کیا ہے کی بنیاد میں جذبہ کیا ہے اللہ کی غذا ہے یا الگ کی اظہار کے علاوہ اور کوئی نقص کا جذبہ جو ہے اس میں ملاوٹ کر رہا ہے جذبہ صاحب ہے جذبہ یا غذب ہے یا بھائی ہسو ہے لالچ ہے آئر میں سے کون سی چیز جو ہے وہ میرے سمل کی بنیاد بن گئی کہ آج میرے کو یہ بات سمجھ آنے لگا کسان کی وجہ کے ساتھ سب لائے تھے مفتی پڑھنی چاہیے برائی جل افس میں ہے تو اس کا خطرہ نہیں ہے اب اس کا تقاضے پر تو عمل کرے خطرہ اس کا اندر حسد کا جذبہ پڑا ہوا ہے آپ حسد کا جذبہ چاہتے ہے کہ اس آدمی کو نقصان کی تو ترتیب اختیار کر کیا وہ تو اس سے بڑے نہیں اس کا نقصان کی ترتیب کو تو اختیار کر تو نقصان کی ترتیب کے اختیار کرنا ہے اختیار میں ہے حضرت غذباندل نہ ہو یہ تو بات صرف یہ تو مشق کیا دور ہوگا ایک دن میں تو دور نہیں ہو سکتا لیکن اصلاح کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی آگاہی ہو جائے کیا میں جو کام کرنے کی نیت کر رہا ہوں یہ اصلاح جذبہ جو ہے اس کی بنیاد بننا ہے اور یہ چاہتا ہے مجھ سے کہ میں یوں کروں تو جذبے کے ساتھ جو ہرکت تک نہیں ہے تو انہیں ہرکت کرے اختیار میں اس میں نفس کی مخاربت کر لے یہی اصلاح ہے اس لیے وہ ہمارے ساگر سال ہمارے کسی دو سے مہینے سے لگے ہوئے تھے ہمارے بار سال کے میں سے تو ہم نے آ کر کہا اس سن کی بات سنائی ہے کہ پتھروں کے جو ہے وہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے زیادہ پیچیدہ نہیں ہے خبر میں مصنون جو ہے اور زیادہ پیچیدہ نہیں ہے آسان اور ہے, یہ پیچیدگیاں جو ہیں یہ نجائز بھی نہیں ہے لیکن مصنون بھی نہیں ہے اس لیے کوئی کوئی نصیبت جی کا یوں سمجھے کہ جو لطائق ہم جاری کرتے ہیں یہ ضروری دن کا کام ہے نئے کامل ہے اس پر سارس کی نیت کر لے <laughs> بزرگوں نہیں, بزر نہیں ہے سوار کی نیت کر رہی تو وہ بےد بن گیا لیکن اس کو معالجہ کہ رہا علاج سمجھ کر کر رہا ہو کیس سے وہ تاثیر حاصل ہونے میں مدد ملتی ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یہ پھر بس نہیں ہے ہمارے علاقے اللہ کے اس لیے کام پھیلا تو وہ جو مودی صاحب تھے انہوں نے کچھ آیا بڑے فکر والے اللہ کے طلب والے بندے سے لیکن وہ خیر طالبان سے بھی زیادہ سخت آئے شریعت والے شریعت ناپذ کی عربی والے اللہ تم نے کہا کہ جو جب آدمی دولی کرے نا شادی نہیں کرنی جنگل ڈولی ڈولی اس میں اٹھا کر اور بڑھاتے تو خیر اب وہ ساتھی میں ہی رکی ہوئی ہیں نہیں ہو رہی ہیں دی. اور بیچارے پریشان ہو رہے ہیں اور خیروں نے مائے ہوئے بس نہیں کرنا ہے بس ہو کر گنج دہ ہی کہ نے ساتھی پریشان ہوئے ہوئے پھر جو ہے تو کسی کو کوئی جی نا کہ جو عام باتیں ہوتی ہیں ان کا مشورے والوں سے جا کر پوچھنا ہوتا ہے جو مجھے مشورہ بڑھتا ہے ان سے پوچھنا ہوتا ہے تو وہ حل بتا دیتے ہیں مسئلے حالانکہ شان کے فتوے کے اوپر فتو آتا شک شیک کے اوپر شک لگتی ہے نا تو حرام کا فتو حال میں جاتا ہے بدل جاتا ہے جو شیپ اور دوسری شیک لاگو جائے تو خیر اب وہ جو پیولم آئی اسلام کے آگے بات آئی مکتیال کے سامنے بات آئی یہ ڈولی اور جن کو برات کو دین کا کام کرتے تو نہیں کر رہے ہیں اب تو اس پار کی نیت تو نہیں کر رہے مدد بنانے یہ پرانے زمانے میں اور اب بھی اس بار کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ ہے اس ویوسار اور لایا جا رہا ہے کتنا خطرات پیش آ سکتے ہیں تو زیادہ بیس پچیس چالیس پچاس آدمی جاتے تھے اس لے کے ساتھ جاتے تھے کہ معافی ہوں اور آپ جو ایک عورت کو دلہن بنی ہوئی ہے اس کو جو ہے چلا کر یا گدے گھوڑے پر سوار کر کے لیا جا رہا ہو وہ زیادہ اچھا ہے کہ بٹھا کر لیا جا رہا ہوں ڈولی میں خیر وہ جو ہے جب کی تعریف کی بڑے حضرات میں تھا ہمارے بولی کی سمجھ آ گئی اور میں دوسرے لوگوں کو رہا تھا جی. اور آگے لوگوں کو پریشانی کیا تھا بےچاروں کو اور اگلی شپ یہ ہے کہ بھائی کادمی سالی نہ کرنے سے جو ہے تو وہ نہیں بٹکاری ہوں خلاف رہا ہوں تو آپ جو یہ نہیں ہے کہ بے کے اوپر پیر رکھ کر تکوا کیا راستہ کو حاصل کرے جو نیکی ہے اس کے لیے نہ کہے جمع رہے پہ کم اچھی بات ہے لیکن اب جو ہے اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے کیا ایک بات کو ڈان ڈالے کہ کے جو ہے اس, اس کو سلائے ہوئے ہیں اور یہ سب مقصد حاصل کرے ایسے ہتھیار بھی نہیں ڈالنا چاہیے بار کیا آدمی پر ہتھیار ڈال دیں گے کیا ڈال صاحب نے بات کہی تھی تھوڑا ہتھیار ڈالیں گے ہمارے بعد میں ہماری اثر دن بجے ہے نا کہاں کے بولے آگے دور تفسیر کی ہوئی تو جا دے کر یہ زرب لگانا نیب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہاں جی یہ کہ ہو تو کیا مودی صاحب یہ جو بچے لایا کافل کرتے ایسے کر رہے ہوتے ہیں یہ برد ہے کہ بار تو بت نہیں مشق کر رہے ہوتے ہیں ہمارے تو ایک ہندو کا کیا بات سمجھائی لالا جی جب بھرتا ہے اس طرح کیوں خواب خواب، خواب، خواب، مار رہا ہوتے ہیں اور اس نے کیا کرتا ہوں کہ خوب بجائے خوب بھرنے کے لیے تاکہ بیٹھ جائے تو ہل رہا ہے خوب بھرنے کے لیے اپنے خوب بھرنے کے لیے ہل رہے ہیں کوئی بدنی حرکت کرتا ہے نا تو, تو بات اندر بیداری پیدا ہو جاتی ہے پہلے زمانے میں استاد صاحبان کان تھے نا تو ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ کان کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے تاکہ سنیں اس بات مانے. تو وہاں کال موڑنے کے بعد پہلے پہلے بیدام ہو جاتے تو بزاروں کا سنتا تھا تو کیا بات کی اس سے پہلے <متصف> جیسے اس کے بعد کوئی اور بات تھی باندھی ہاں مودی صاحب, جی جی صاحب, جی صاحب, صاحب کی بات کی خیروں نے کہا شکر ہے کہ انہوں نے مشورہ کر دیا تھا کہ انہیں بھی بات سمجھ آ گئی نے بھی بات, بات سمجھ میں آ گئی اور ساتھ میں مشکل سے نکلے آج تھا فوراً نہیں ڈال دینا چاہیے اپنی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ جذبہ ٹھیک ہوتا ہے ہماری طرح جو آدمی جلن والا نہیں ہوتا ہے جذبہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ صحیح بات نہیں سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے بھی ہے اور کے بعد ہی پوچھ لیتا ہے تو مشکلات کا حل بتا دیتے ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے آئی. آسانی ہو جاتی ہے فیصلہ جو ہے وہ اس بات پر آگاہی بات میں جو جذبات رائل پڑے ہوئے ہیں رضائل کے اوپر جو ہے یہ آگاہ ہو جانا یہ اصلاح ہے اور پھر اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا اس کا تقاضے کے خلاف عمل کرنا یہ مشق ہے اور بار بار کرنا تربیت ہے اور جب آدمی اس کی مشق کرتا ہے بار بار کرتا ہے کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے کہ نفس جو ہے وہ سب جاتا ہے وہ تربیت پا رہتا ہے پھر جو ہے آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی اور یہ مشق ساری عمر ہی کرنی ہوتی ہے اپنی نگرانی کرتا رہنا ہوتا ہے چلتے پھرتے ہر حال میں تو کہا کہ مجھ کر رہے ہیں تلب اس لیے تو بدل نہیں ہے انہوں نے کہا باقی سارے زیادہ سے زیادہ مجھے یہ دلیل پسند آئی کہ باقی بات سمجھ نہ تو یہ ایک اضافی کام ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر میں اس بات کا داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے اپنے بات میں کی کہتے ہیں مارفت مارفت کہتے سلانا بڑا آ رہے تھے بڑا مارفت والا ہے مارفت اپنے نفس کے رضاء پہچان ہے کہ میرے اندر یہ رضیلا ہے یہ رضیلا ہے یہ برائیے برائیے برائیے اور اب یہ مجھ سے یہ کام کرنے کا تقاضا کر دیجیے اس کی پہچان ہو جائے یہ مارفت ہے اور اللہ کی رضا بہتر سے بہتر کیا طریقہ ہے یہ سمجھ میں آ جائے گی اور دین کی باریکی سے باریکی انسان کے سامنے آنے لگے عمل کرنے کی باریکی سامنے آنے لگے اللہ کی رضا کے کاموں کو پہچاننے میں آدمی کو نظر گہری ہو جائے اور نفس کی بالیاں اور روز جو ہیں ان کے سمجھنے میں گہری آئے فرض کو بعد کو سامنے رکھ کر جو ہے عمل کر رہا ہے کثرت عبادت کثرت ذکر معرفت کا ذریعہ ہے لیکن معرفت نہیں ہے کثرت عبادت کثر ذکر اور کثرت مزاحت یہ جو ہے یعنی اس معرفت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے مزاح سے خود عمل ہے نیکی کا لیکن معرفت نہیں ہی ہم وہ بعض لوگوں کو صدی کہتے ہیں سنائی ہی اس بات کی یہ بات مقصد ہے اور یہ بات تو کا ذریعہ ہے یہ لیے کہتے ہیں کہ صرف میں بعض بات ہیں وہ ذرائع مقاصد دونوں ہیں اور بعض باتیں صرف ذرائع ہیں مقاصد نہیں ضرف لگانا مرغ ہے یہ ذریعہ تو ہے مقصد نہیں لیکن باہر آپ جو ہے یعنی یہ آپ بارہ تصویر کیسے کریں گے دو سو دفعہ لہ اللہ کہو گے سو دفعہ اللہ, اللہ کا ہو گیا سو اللہ و اللہ کا ہو گیا اور سو دفعہ اللہ کا ہو یہ اس تصویر کا اختیار کرنا یہ ذریعہ ہے اللہ اللہ جو نفی کے ساتھ اللہ کے طور دھیان دیا نتی ہٹتی ہے اللہ الہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہے دھیان جاتے اللہ پھر اللہ اللہ دو دفعہ کرتے ہیں جی دماغ دفاع کے خالص دھیان یہ ہے وہ پڑ رہا ہوتا لیکن یہ ترتیب جو ہماری ہے یہ مصنوع اور مستحد نہیں ہے اس پر اگر سوال کی ہم نیت نہیں کرتے ہمارا جو سوال کی ترتیب ہے یہ مستحب اور مصنوع نہیں ہے اس پر ہم سوال کی نیت نہیں کرتے ہیں یہ ایک مشق ہے اور تجربہ ہے کہ اس سے وہ دھیان راستہ ہوتا ہے اندر اور آخر سو بار اللہ اللہ کہتا ہے آدمی اوپر سنسد دھیان کی طرف لگ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کا آزم نظر ہونا اور اللہ کا موجود ہونا یہ چھا جاتا ہے اور ہر کام کو کرتے ہوئے یہ دھیان جو سا گیا یہ آدمی کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کافی دفعہ سنائے بھی ہے اور ان شاء اللہ جو شاید کر رہے ہیں تاریخی کتاب کا اس میں لکھا ہوا ہے اس میں مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ہمارے دل سے میں تھا کہ مظہر صاحب کا بھائی موضوع بیٹھا ہوا تھا تو وہ یہ ذرا چھوٹے لڑکوں میں سے تھا چاروں بات پوچھتا رہتا تھا اور اس کی بات کو بوجھ بھی نہیں آتا تھا مولانا صاحب رحمد اللہ علیہ چھوٹے بچوں کی بات بری نہیں لگتی ہیں تو ذکر کل بھی ہم نے سنایا مولان صاحب فرمایا کہ آپ سنیں تو نے زبان ہان بند کر دی اور زبان نہیں بند کر دی تو یہاں سے ان کے گھڑی کے ٹک ٹک کی آواز شروع ہو گئی سنیا ہم نے باقاعدہ میرا ذرا کان کمزور کا ہے میں نے قریبوں کا سنی تو مجھے بھی آئی آواز دی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ذکر قلبی نہیں ہے یہ بات ذکر قلبی بھی نہیں یہ ایک بش کہ ذکر کرنے کے بعد اندر یہ ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب میں نے یہ معلوم بھی کر لیا وائبریشن کرتی ہے دی. ٹک ٹک کی آواز سے آتی ہے ضرور لگاتے ہیں ہم اس کے جو ہے یہ بائیں نوک سے دو نیچے ہے تو یہ جائے جگہ جہاں پر میں ہوتا ہے یہ کیا گز گے دے نا دوسرے بڑھاتی ہے اور یہ جو ہے یعنی حرکت کرتی ہے تو اسے آواز ہوتی ہے کیا تو وہ تا... بس پھر ٹیسٹ ہے نا اپنی جو ہے تو باقاعدہ اس کی پٹ فٹ آواز ہو ہے پار مارتے بارہ دشمندی رات میں مشکل ہوتی ہے کہ وہ ہوتی ہے ذکر کرنے کا مار سمجھتے آئیں کہ ذکر قلبی ہی نہیں ہے ذکر قلبی دائمی دھیان ہے اللہ کا دائمی دھیان ہر وقت ہر بات وہ کیسے کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے چلتے بولتے کھولتے سنتے سناتے لکھتے لکھاتے ہر حال میں آدمی کو یہ دھیان ہو رہا ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ یہ میں یا تین باتوں کو دھیان کرتے ہیں پھر موبائل صاحب رحمت اللہ صبح زمر کی آیت پڑتے تھے ہے؟ حسرتن حسرتن فرت تفی جمل میں ساخرین اسلائع تھی یا حسرتن علامہ فررت فی جنب اللہ, فی جنب اللہ یہ ہے انسان بروز قیامت مت کہے گا کہ ہر افسوس میں اللہ کے پل میں بیٹھ کر کیا کر پڑا انسان کو اس بات کا دھیان چھائے ہوئے ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اللہ حضر ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ خود احتسابی پیدا ہو گئے اپنا نقصان جو ہے اس پر کڑی نگرانی اور اس کی غلطیوں خدائیوں کو دوسری آج پڑتے تھے اس کا دان نمازیں پڑھی انسان ہوں اعلیٰ سے بصیرہ حاضیر تو انسان جو اپنے نفس کے بارے میں اس کو, اس کو خود پتا ہوتا ہے جیدر کی بنا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اپنے نفس کے بارے میں انسان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میرا کیا حال ہے اندر اور میرے کیا جذبات ایسا ساتھ ہے ظاہر کیا ہے اندر کیا ہے میں پردہ ڈالا ہوا ہے شکر اللہ کا ہم پر پردے کو باہر نہ ڈالا ہوا تو پتا نہیں سے لوگ پاس ہی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے دن شام کی ہے اور اس کے اندر اپنے ابیوب کو اللہ نے چھپا دیا ہے خیر کیا بات تھی اس سے پہلے دھیان ہاں دھیان ہاں فرمایا کہ قلبی جو ہے وہ یہ دھیان ہے چونکہ مشک کے راستے سے ہوتا ہے مشک کے ساتھ ہی بدل پر آ جاتے ہیں اور وہ ساتھ راجسوئی پیدا کر دیتے ہیں آدمی کا دھیان ہو جاتا ہے کہ ہاں بات ہو رہی ہے ورنہ اصل سورج ہے یہ اللہ کا دھیان ہر حال میں ہو جانا یہ ہے جو قلبی نا اللہ کا دھیان تاریخ اللہ حاضر ہے اللہ میں دیکھ رہا ہے اللہ میں ساتھ ہے یہ بات اور ہے جائے نماز میں کھڑے اور دل کا زندہ ہونا بھی اسی دھیان کو کہتے ہیں راجی کا دل زندہ ہے دل زندہ جو ہے یہ بھی اسی دھیان کو کہتے ہیں اس لیے ہمارے ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے قدیم صوفیہ اور جو پرانے ہمارے اہل لوگ گزرے ان کی باتوں سے اس بات کو نکال کر واضح طور پر بتایا کہ افضل جو ہے وہ دھیان والا ذکر ہے جس میں تلے زبان سے پڑے جائیں غیر واقعی پسمندیا حضرات میں توجہ کو اور لطایت کے ہلنے کو ہی اثر کےنے لگے تھے مقیقین تو نہیں کہتے مقیقین تو قابل ہوتے ہیں سکتے ہی. غیر واقعی نہیں سمجھتا کہ یہ ذکر ہے یہ تو اس کے اندر ہے ایک کیسی ہے جو جول نہیں کیا زبان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اللہ،, اللہ، اولا اکبر لا حول ولا قوت اللہ نہیں کہے گا تو اس کا سواب نہیں ہوگا چلو اگر وہ اندر لطیفہ اللہ اس کا حرکت کر رہا ہے اور اس سے اس کو یہ دھیان ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں تو اس دھیان کا سواب تو اس کو ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو کلمات پڑھنے کا سواب ہے یہ سواب تو نہیں ہوگا ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ نے مقلن دی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تجوید اور تجوید کے جو اصول ہیں پورے متاثر کو سوچ سوچ کر تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ بعد میں جب صوفی کامل ہو جائے اور وہ اس پر آ جائے کہ اب اللہ کا دھیان ہونا چاہیے پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ میرے سامنے موجود ہیں اور میں کبھی کہہ رہا ہوں ان سے اب اس پر دھیان لگا ہے کہ کلکلا پر اور اظہار اخفاء پر جو تجویز کے اصول ہیں اور بخارے پر دھیان لگائے تو مقین اور ماہرین کہتے ہیں کہ اللہ کے احسان سے بخارے جو اور تجوید کے اصول بیٹھ مضمون تو ساتھی سو رہے ہیں مضمون مشکلات لیکن یہی ضروری ہے کہ فن تو یہی ہے آپ اس کے راستے اس کے ذریعے سے سیکھیں گے بھاگوان چندر صاحب وغیرہ فن مزہ نہ ہو مزہ نہیں آیا اچھی غذا آدمی نے کھائی میں کبھی ہو تو مزہ آیا ہو تو بدن کبھی ہوا نہ آیا ہوتا بدن کبھی ہوا نہیں اور بڑی مزاق سے کھا رہے والی ورد چٹنی وٹنی کھائی آدمی نے تو پڑھے اور آزاد کمزور ہی ہوئی طاقت ہوتی ہے بہت آیا، نہیں تو بہت آیا، نہیں اور خالی نمک بھی نہیں کھاتے مزہ تو نہیں آیا طاقت آئی نہیں ہمارے سرسے کے چلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ہماری مشق ہوتی, ہی ہوتی ہے جی. ان دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو کیفیات ساری کرنا بجالت پر کیفیات ساری کرنا ہے اور پر ہی طریقے ہوتے ہیں مزہ سے بہت آتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ بغیر کیفیات کے کام کرنا تو فن کو بغیر کیفیت کے بہر مزے کے سکھنا ہے اس برتنا ہے مشق کرنا ہے کوشش کرنی ہے یہاں یعنی تک اس کے نتیجے میں باتیں پھر نتائج حاصل ہوتے ہیں کہ مزا, مزا تو یہ عالمی آسانی سے کرتا ہے بحر مزے کے آدمی ذرا تکلیف سے کرتا ہے تو اس لیے اعمال مقصود ہوتے ہیں ہمارے آزاد کے وہ مقولہ ہے افعال مقصود, آفعال مقصود ہیں انفعال ان خیال مقصود, مقصود نہیں ہیں ان خیالات مقصود نہیں ہے افعال مقصود ہیں ان خیالات کیا چیز ہے جی ان خیالات رونا تو نہ آدمی پہ آنا مزہ آنا دن لگنا یہ کیفی حقن ہیں جی. یہ مقصود نہیں ہے امال مقصود ہے اگر آدمی عمل کر رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو یہ مقصد پر ہے اگر عمل نہ کر رہا ہو بہت مزے سے آ رہے ہیں مقصد پر نہیں ہے کیونکہ مقصد جو ہے وہ عمل ہے تو یہ ایک دو دن کی بات بھی نہیں ہے نفس کے مقائد کو دھوکوں کو سمجھنا اور نفس کی خرابیوں کو جاننا اور ان پر آگاہ ہونا اور پھر اصلاح پرانا یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے سال سال لگتے ہیں اور ہر روز ہے تو برف ایک درجہ سے بڑھ کر اگلا درجہ ہے لیکن دارہ جب ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام پر پہنچتا ہے تو پچھلے مقام پر گناہ اور ماسیت نظر آتی ہے سال پہلے جو زندگی گزار رہے تھے وہ تو ٹھیک نہیں اگلا مقام جب سمجھ میں آتا ہے پھر یہ چیز جو ہے نظر آتی ہے بہت بڑا جب ترقی ہوتی ہے اور گہری سے گہری دن کی بات سمجھ آتی ہے تو پہلی بات جو ہوتی ہے وہ آدمی کو پھر خطا نظر آتی ہے اس لیے عام مکولہ ہے نا کہ حسنات العبرارے سیاد المقربین عام نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہیں وہ خاص طور والے بندوں کے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے وہ سیاد بنتی ہیں کیوں کون سا جو میں یار اللہ تبارا والا چاہ چاہتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے ایک مثال میں یہ جی کرتا ہوں نا کہ میڈیکل کالج میں کام کرنے کے لیے ایک مزدور پکڑا کہ وہ اٹھائے گا ٹکا رہی ٹٹکے جی، برتا جی، اٹھائے گا انٹن اٹھائے گا ایک بٹن نہیں ہوتا اس کی کمی میں آ جائے اور ایک پنچاؤ کا جائے گھٹنے پر ہوتا ہے دوسرا جائے ہے پر ہوتا ہے اور وہ کارج کا ساکتا اس کو پوچھتا ہی نہیں کہ مزدور, مزدور ہے کام کو ٹکایا چلے گا ہمارا آدمی نہیں ہے ہمارا مزدور ہے ہمارا آدمی نہیں ہے پسند آ جائے تو کہ جس کو چپڑاسی برتی کرتے ہیں جب چپڑاسی برتی کیا تو اس طرح کی کمی کے ساتھ آیا بغیر بٹنوں کے آنے اور شروع کا ایک پینچر جو ہے وہ گھٹنے پر ہے دوسرا ڈھکنے پر ہے تو اس کے اوپر وہ پرنسپل صاحب سمجھاتا ہے اس کا افسر سمجھاتا ہے جب آپ ہمارے چپڑاسی ہو گئے ہیں کپڑا کے سارے بٹن ٹھیک ہوں گے اور شروع دونوں جو ہے اس کے پینچے پلان جگہ ہونے چاہیے رسٹی ہونا ہو اس کا کوئی کم نہیں ہے پھر اور چھاڑ بھی نکل تو آپ کہا جی اس کو چپراسی کی جگہ اس کو بابو بناتے ہیں تو پھر اب ساتھ بیٹھا ہو بابو ہوا بابو جو ہے وہ آئے سال میں کہ کپڑے پہنے تو کہتے ہیں ریسٹی بھی کیا کرے آپ پاس زیادہ ہو گئی بڑھتا ہے اور بڑھتے ہے جی افسر بن گیا جی تو آپ افسر سے دوسرا سچا سے ہے میری آنکھ کے اشارے کو اور میرے دل کی چاہت کو پا لیا کریں گے میں جیسے چاہتا ہوں اس کو پا لیا کریں صبح ڈنڈ ہزار پڑے ہوشیار ہوتے ہیں صبح ڈنڈ دس افسروں کے برابر ایک افسر ہوتے ہیں ایک دس کا تقریبا ہوتے ہیں چمت سے تو با ایسا ڈاج کر دیتا افسروں کو کی کہاں سے کہاں پہنچا دے گئے کسے صدا ہوا آپ کو اٹولہ صاحب کی بھرتی کر بھرتی کروانا چاہتا تھا تو بڑی دعائیں مانگی ایک سال میں نے دعائیں مانگی یہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرانہ کام کر لیا سفارش پر کر لی تو با سفارش پر کہاں ہوتا ہے سفارش وجود میں آتی ہے جب اللہ بھلا منظور کرے گا ایک سال میں نے دعا مانگی ایک سال دعا مانگتا رہا ابدر محلہ نے بات ڈالی کہ یہ پرنسپل سے کہو کہ چوکیدار کی پوسٹ پر اس کو اپوائنٹ کرے مرتحب اس کو اجازت کرائے کہ مرتبہ بچوں کو پڑھائے اور وہاں امامت کرایا اسکول نے تو یہ بات لے کر میں اس کے پاس گیا جی میں نے کہا جی یہ ایک آدمی بھرتی کریں گے اب جاتا ہوں آتا ہوں کبھی ہاں کرتا ہے کبھی ادھر کرتے کرتے اب اس کے ریٹائرمنٹ کا دن ہے دو بجے وہ اس کا قلم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے قلم کی ٹوٹ اس کے ختم ہو رہی ہے پھر میں گیا جی میں نے کہا جی کہ یہ آپ کو بڑا سواب ہوگا اور آپ کیا مدلاموں میں دیکھے کی آ جائے گی اس آدمی کو بھرتی کر لیں دنیا, بھرتی تو ٹھیک ہے کہ بھرتی کرتا ہوں میں نکل کر آ گیا پیچھے دوسرا آدمی چلا گیا اور بیٹا بیٹا اس کے پاس بیٹھا بیٹھا بھی اور بات منگوا لی تو جو تھا اس آدمی کو ایڈورٹائز کرو بھرتی کر دوسرے دنیا. تو یوں باہر نکلا تو اس نے سیدھا آ اس نے سے کہا, کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو مجھے دوسرے آدمی کی بھرتی کا کہہ دیا ہے اور آڈر ٹائپ کرنے کا کہہ دیا ہے تو میں تو آڈر ٹائپ کر کے باہر بیٹھا ہوا ہوں گا میں خود جاتا نہیں آدھا پہ ہوں آدھا گھنٹہ میں تو میں ہوں میں خود بیٹھا ہوں گا اگر اس نے بلایا تو سہد کے لیا پھر جانا پڑے گا مجھے اور نہ بلایا تو میں جاتا نہیں میں باہر بیٹھا ہوں تم جا کر اس کر اب یہ اس کا فائدہ یونیور جی کے پاس ہے خیر ہو بیٹھ گیا میں پھر کیا oh. اس کی گیا اس کی تو پھر کل کر گیا تھا اس سے جان چھوٹی تھی پھر آئے تو میں نے کہا جی وہ بس بڑا یہ خیر کا موقع آپ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے بہت بڑی نیکی آپ کی شروع ہو جائے گی اگر آپ اس کو کر لے لیں جی تو اس کا گلٹی بجائے سے کہا آپ لانے راوا لے گا اچھا یہ سو گرنٹ تھا لیکن یہ کہ بعض پرست ہو سکتے ہیں ہم نے معلوم کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی سازگی کی وہی ہوئی اور وہ اپنے نفس کے غصے کے بر کے لیے دوسروں کو بےدعتی مشق نہ کہہ رہے ہو شر تو کے شرک کو تو واضح کر رہے ہیں مشرق نہ بنا رہے ہو مسلمان کو بدر کو تو واضح کر رہے ہو بنا رہے ہوں. تو اس کاری کے والد صاحب کا نام تھا امام بخش اس کا نام تھا اتاولا. ابو سیل حدیث کو خوشی ہو رہی ہے دیکھو جی کیسا مشرقوں کا خاندان تھا امام بخشوں والا تھا امام کا دیا ہوا اور کیسے واحد بنے یہ بیٹے کا نام اطاع کیا جی ہے ایسے. اللہ کا دیا ہوا وہ بڑا خوش ہوتا تھا اس کے عالمی تو خیال میں خط کرایا تو اس نے جی حوالے کیا جی ہمیں تو تو بات کس پر آئی تھی مثال کو بتائی تھی ہاں بڑے آدمی سے بڑی توقعات افسر کے سبرن کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میری منشا کو سمجھا کرے ہمارا ایک بابو صاحب تھا تو وہ انہوں نے, نے. ڈاکٹر ایف ایف دیا تو واقعی اس کو میں کہا تھا کہ فلانا لیٹر ٹائپ کرو تو جو میرے دل میں مضمون ہوتا تھا وہ اس کو ڈاک کر کے اس کو لکھ دیتا میں اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں یہ وارد ہوا کہ جو سلمان ندوی صاحب آئے ہوئے ہیں جنوبی افریقہ سے ان کے ایک چوگا لانا چاہیے پشاوری پھر دل میں خیال آیا کہ میری جو ہے تو ایسی جب لو رہے مالیے میں چوگا نہیں خرید بولے آئے چوگا اور ٹاپی ہونی چاہیے پھر گئے دوبارہ آیا چلو ٹاپی ہے تو میرے فوراً آدمی بھیجاؤ کرا کولی ٹوپی بنا کر لے آیا تو آئے سب بہت خوش ہوئے ان کے کل میں دونوں باتیں وارد ہوئی بارہ زوری کی ہو گئی تو صاحب ایک دفعہ واقعہ ہوا جو مقدمہ تھا نا اس میں وزیر صاحب جو تھا وہ میرے خلاف ہو گیا بہت سے اور پانچ پہرے میری فائل پر میرے خلاف لکھی ہوئے تو میں گیا بدان صاحب کے پاس جی اس طرح وزیر ایسے کرتے دعا پر میں نے دعا کی اور ان کے کل سے مجھ پر منقس ہوا على, على رغم انف اللہ رگ میں انہوں نے کہا یہ کہا ہے ان سے اللہ جیسے وہ رگ میں ان سے مانا نہیں آتا تھا سنو ہوا تم نے تھا صبح نومان صاحب سے کہا میں خیر میں ہوں گا ہنمان صاحب الا رگ میں ان سے وزیر سے مانا تو اللہ رگ وزیر کا یہ وزیر چاہے تب ہوگا یہ نہ چاہے تب بھی ہو جی اس کا کوئی بنانی مانا تو یہ نہیں ہے جو عربی کے اور اس کی ناد پتنی اس کو خاک لگے ایسا کچھ مانا ہے لیکن اس کا مخصوص یہ ہوتا ہے کہ چاہے تب بھی یہ بات سوچنا چاہ اچھا میں نے کہا بس ان شاء اللہ مسئلہ ہو گیا ہمارا تو ہو گیا میں تو وزیر صاحب کی تاریخوں کے پاروں پانچوں, پا پانچوں پہرے اس کے رد ہو گئے اور جو ہمارے آگے پیرا سو اللہ نے قبول کر دیا میں نے کہا دیکھا بہت چاہیے کی, چاہت ان کی جو ہے نہیں وہ منعقد ہوئی ہم پر گئی جی. تو خیر یہ چوسچا تو اپنے آپ کو اس بیار پر لائے ابھی تو یہ عجیب صاحب کہتے ہیں شیز سے انتقال فیض کے لیے اس کے سارے ذوق پڑھانا ہوتا ہے کہ اس کا کپڑے پہننے کا کیا ذوق ہے میں اپنے ساتھی سے کہا کرتا تھا کہ آپ اگر ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ کا فیض اصل کرنا چاہتے ہیں تو صاف ستھرے صاف ستھرے ہو کر آیا کرو یہاں پر قیمتی والم نہیں کہتے کہ وہ تو اللہ نے کسی آدمی کے بس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا ہوا ہے لیکن آپ کم از کم صاف ستھرے ہو کر آیا کریں نف... نف... نف... نف... نفاست کے ساتھ آیا کریں وہ نفیز نہیں ہوگا آپ جن کا مزاج ہے نفاست کا مزاج جی. ہے صاف ستھرا مسئلے ہماری بند رہی سر تو کوئی آدمی ایک رنگ کا پنکھا لے کر آ رہا ہے کوئی دوسرے میں نے کہا اس میں کسی کو قبول نہیں کرتا <laughs> تو کیوں کہ میں نے کہا کہ یہ جن کا آپ نام پر بنا رہے ہیں ان کا مزاج بڑا نفیس ہے تو اس نہیں یہ پیسے نہیں اس بنیاد کو سامنے رکھا مار بنیادوں کو سامنے رکھا کام نہ کرنا ہے یہ پر اس بات پر خبر ہوا کرتا ہوں کہ بس کوئی غریب تو نہیں ہے کہ ٹکا مار کام کریں اس کا ایک تو پائیدار نہ ہو کہ خیال کو بدلنا پڑے بعد ساتھی کسی نے کہا کہ ہم سنگے مرمر لگانا چاہتے ہیں تو ایک نکاح یہ تو اس ہے کہ کس میں آپ نیت کر لیں تائیداری کی نیت کر لیں کہ ہمیں روز روز جو ہے یعنی وہ اس کو نہیں کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ علما سے پوچھیں ہو سکتا ہے کہ یہ نیت کر لیں آپ اس میں یہ اس سے نکل آئے آفر. تو اللہ کی شان حاصل ہاں کی فیض کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا اس کے مزاج کرانا اور مناسبت کب محسوس ہوتی ہے हाँ. اور اندخال ایف ہوتا ہے مناسبت سے ہوتا ہے کرنٹ کب پاس ہوتی ہے سرکٹ میں جی? نجیبین سے سرکٹ میں کرنٹ کب پاس ہوتی ہے سرکٹ ہوتا ہے کرکٹ جب کمپلیٹ ہوتا ہے ہر ٹائٹ ہوتا ہے زنگ نہیں ہوتا ہے تار کے اوپر جی؟ تار کے اوپر زنگ ہو. آپ کتنا ٹائٹ کریں وہ جو اس ایلیمنٹ کا, کا آنسر ہے اس تک کرنٹ وہ نہیں پہنچا رہا درمیان میں آئے ہوئے جی؟ موٹر سائیکل والے موٹر سائیکل کھڑے ہوئے ہوئے کلپ پلک کو نکال کر ریکمار سے رگڑ رہے ہوتے ہیں کیوں کہتا ہے اس میں وہ ہے پاس نہیں ہوتی کیا چیز کرنٹ پاس نہیں ہوتا تو کیوں جی؟ کہ اس بار جو ہے کاربن. دیکھو دیکھے لگا کر ہماری تو آدمی دیکھے نظر نہیں آتا کاربن کورس بجلی زرے ہوتے ہیں وہ. اس کے ایٹم ہوتے ہیں جو پھیلے ہوتے ہیں اتنے ہوتے نہیں ہے کہ وہ نظر آئے ہیں. لیکن وہ ایسا ہے کہ بجلی کے راستے میں رکاوٹ بنے آگے جانے نہیں جاتے نہ ہو جی وہ تجربہ کرتے تھے کرن پاس نہیں ہوتے اللہ کرن نہیں پاس ہو رہی تھی کیونکہ منسٹری کو بلاؤ جی اس کو پتا تھا کیوں پاس نہیں ہو رہی ہمیں ہم اس کو سیکھ رہے ہیں تو اس کا اٹھا ٹائٹ نہیں ہے آپ سے اسکرو ٹائٹ ہو گیا جی پھر بھی نہیں پاس ہو گئے کہ اس کو ٹیکنیشین کو کہا کہ یہ اصل میں کافی عرصہ ہوا ہے تار صاف نہیں کیے زنگ اوپر آیا ہوا ہے زنگ اٹ گئے آپ کرن پاس ہو رہی ہیں تو زن تو ہے وہ تو ہے مسیت کا غبار کل پر وہ دور ہوگا جب آدمی مسیحت کو چھوڑے گا بدت کو چھوڑے گا شرک بےدت الحاط کی عقائد کو چھوڑے گا کہ عقیدے کی خرابی جو ہے سالک کو اللہ کا تعلق دینے کبھی نہیں دیتی خا کہ اتنا مجاہدہ کیوں نہ کرتا ساری دن روزہ رکھے ساری ذات عبادت کرے ہاں اور چوبیس ہزار جو ہے اللہ اللہ کرے تعلق نہیں ہوتا اگر شرک بےدت الحاد اور چوتھی کیا بات ہے بیدف جی کم شہر بدت الاحت کا اگر سیدھا ہو عقیدہ میں ہاد ہو بدت ہو اور شرک ہو تو اس آدمی کا اللہ کا تلگ نہیں بنتا اس چیز میں بہت چرچا کرنی ہے عقیدہ میں بہت ارچاج کرنی ہے شرکیہ عقیدہ نہ ہو اور الہاد کے بارے میں مجھے اس ہفتے میں بہت فکر ہوئی ہے کہ الہاد عام طور پر ایک اس کو بات قابل پتہ لگی ذہن میں آئی ہوئی تھی اس کو میں کہہ نہیں سکتا تھا پھر جو ہے تو حضرت مولانا اب الگی صاحب مدوری کا ایک کتاب شاہ آیا جو انہوں نے اسی بات پر لکھے ہوا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اسلامی نام ہوتا ہے بعض نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے لیکن ہوتا بلحید مل اور ملحد ہوتا ہے ملحدے یہ کافرت ہے اول حال کیا ہے جی کہ کسی جین کے, کے ماننے میں ایسی تشریح پر مان رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف پرویز کی تشریح پر مان رہا ہے جی جی؟ سرفید احمد خان کی تشریح پر مان رہا ہے اور ہے یہ جدید جو لوگ ہیں ڈاکٹر فضل الحمان وغیرہ کہ جدید جدہ کی تاریخ شروع کی تھی ہمارے فلسفہ کے شعبہ جو ہیں شعبہ فلسفہ والے پچھلے ہفتے یونیورسٹی میں بہت پروگرام ہوئے نا ایک تو فلسفہ والے لائے تھے لبنانی عرب عورت کو بیان کرنے کے لیے پردے کے خلاف بول کر گئی ہے وہ آپ کو پتہ چلا رہا ڈاکٹر صاحب اچھا مجھے بھی دعوت تھی لیکن مجھے تو جب تک آج میں سمجھایا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کاروں کو میں دیکھ لیتا ہوں مجھے پتا نہیں کہ کب ہے کیا ہے کہاں جی وہ دو تین بار دیکھتا ہوں آدمی کو کہتا ہوں سمجھاتا ہوں یاد دلاتا ہوں آدمی کو تو اس کام کو تو میں کر لیتا ہوں ورنہ مجھے یاد نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتی یہ چاول کو دیکھ تو بعد میں افسوس ہوا کہ جانا چاہیے تھا جی یہاں جیسے وہ کہاں پر تھا اس میں وہی تھا میرا خیال اچھا تو ہمارے ڈارڈر صاحب تھا وہ گھر سے ایسا تھا کہ جو نماز وغیرہ بھی نہیں سکھائی ہوئی تو کہا رہا تھا کہ سچ اے ونڈرفل لیڈی ہاں جی ایسی عجیب عورت آئی ہوئی تھی اتنی اسکوائٹیں آتی تھی ایسا پرانا تھا ایسی کوٹیشن کر رہی تھی کہہ رہی تھی تو کی ہوئی ہے نے پردہ ہوا ہے میں نے سنائی آئے پڑائی وہ نہ ہی نہ میں نے آئے سنائی کہ جب باہر نکلیں تو جلباب لے کر نکلیں اور جلدا اس چادر کو کہتے ہیں جو سارے بدن کو چھپا ہے ایسی ہو جس آگے سے سینا نظر نہ آئے ابھرا ہوا نظر نہ آئے اور پیچھے سے وہ باہر نظر نہ آئے کوئی بدن کو باہر اس میں نظر نہ آ رہا چادر وہ عورتیں لیتی ہیں لیکن وہ اس کی نہیں کرتی تو فوراً کہہ رہا ہے یہ تو انٹرپریٹیشن ہے یہ تو تشریح ہے تو میں نے کہا کیوں انٹرپریٹیشن کھا کم آپ کو دیں گے کیا آپ کریں یہ حق تو حضور صلی صلاح سنتا ہے اور وہ تشریح کا حق ہے اگر وہ تشریح ہمارے پاس حضور کی نہ پہنچی ہو تو آیت کے پہنچنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آیت ہم تک پہنچ گئی اور آیت کا من نہیں پہنچا اس کے مختلف نہیں پہنچا تو اس کے پہنچنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تو یہ الہاد ہے جی. اور الہاد کے راستے سے کافر جو ہے وہ اسلام کی عمارت کو گرا کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا دروازہ کھول رہا ہے اس لیے یہ ہاں میں نے آپ نے کہا نا کہ ایک والے مجھے بڑا کر لے گئے تھے تو انجیوں نے جو جرمن عورت آئی ہوئی تھی وہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یگ جنریشن یگ جنریشن کو آگے لایا جائے تو ایک بڑی عمر کا آدمی تھا تو اس نے کہا کہ یہ یگ جنریشن کو گائیڈنس آپ کی ایڈلس جو ہے وہ کرنا چاہیے اب وہ نشے جو ہے نا انتی, وہ کیا کہتے ہیں اینٹی نارکارٹکس کو ڈرگ ایڈکشن ڈرگشن کے خلاف تھی وہ تو وہ کر رہے تھے کہ ڈرگ ایڈکشن کو روکا جائے تو ایک ان سب میں سب وزر میں سے ایک جو ہے وہ چالیس سال سے اوپر اوپر کا آدمی تھا تو اسے میں نے کہا کہ میں بات آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو نشہ نشابازیاں شروع ہو رہی ہیں یہ فرسٹریشن سے شروع ہو رہی ہیں اور فرسٹریشن جو ہے یعنی احساس محرومی احساس محرومی جو ہے وہ پیسے کا ہے سیکس کا ہے اور معیار زندگی کا ہے آدمی کی بڑھیا ملازمت ہو اور بڑھیا معیار اچھی سواری ہو اور اچھا خوبصورت اور خوبصورت اور تو پھر سے جو ہے یہ کتاب نے ذرائع ابلاس ابھی نہیں میں گزشتہ پچیس سال سے چیز رہا تھا کہ ایسا اخبار ہو جو تصاویر سے خالی ہو اور فوش مضامین اس میں نہ ہو اتنا بڑا ہمارا یہ دینی سلسلہ ہے پاکستان ابھی بھی یہ بشمو کی رپورٹ ہے کہ پاکستان پہلے جو بند کا ہے اتنی بڑی تاریخ اس میں تبدیل کی ہے اتنی بڑی تاریخ جن صماء اسلام کی ہے اتنے ہمارے مدارس ہیں اخبار ہم نے کہا تھوڑا سا غرباً اور الحلال ہے دوسرا یہ کے لیے مقبول ہو گئے میں نے خیا کچھ عرصے کے بعد اب یہ جو ہے تو اتنی آمدنی کریں گے کہ یہ کافی آمدنی گزری بن گئے روزامہ ان میں سے کوئی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے روزانہ نہیں ہوا ہے کوئی سب صحیح بات یہ نہیں وہ تو ذرائع کا ذرائع اب لاس فرسٹریشن کریٹ کر رہے ہیں تو اس نے مجھ سے کہا اگر یہ بات سے کہو کہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ ہے تو کہا کہتے ہیں نیرومائنڈیڈ دوسری بات نیرومائنڈ من کی لفظ ہے یہ نہیں کہا کرتا یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ کہا کرتے ہیں یہ کنزرویٹو ہے کنزرویٹو جیسا کسی آدمی کو کہ یہ بے وقوف ہے اس کو برا سمجھے گا کہ یہ بات سمجھ نہیں سکا سر وہ بے وقوف تو کہہ دیا میں کہ جملے کے ساتھ یہ کنزرویٹو تو میں نے کہا آپ تو بلا دیں نہیں کہہ سکتے نوکری پر کہاں کرے گا میرے ان کو کیسے دے رہے ہیں ماہ بار ان کا یہ کہیں گے کنزرویٹو تو میں نے اپنے بیان میں کمروں سے کہاں میں نے کہا کہ میں دو ہزار لوگوں کے اختبار ملنے والا ہوں اپنی کلاسوں کو جمعے کے بیان کو گھر کی ملاقاتوں کو مجارکوں کو سب کو جمع کر کے دو ہزار میں نے کہہ دیا تقریباً کہہ دیا مولوی اللہ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیتے ہیں تقریباً کہہ دیے تقریباً پیٹ میں بہت باتیں جاتی ہیں تو دو ہزار ہے کہ نہیں میں تقریبا دو ہزار آتی ہوں کوئی بات بھی اگر آپ خلاف تحقیق کہتے تھے نا تو فورن اس کو رد کرتے تھے کوئی آدمی کہتا کہ جی میں نے اتنے پرسنٹ جو ہے تو وہ نشے والے دیکھے تو کہتے کہ آپ کیا آپ نے ن... کیسے اس بات کو کہہ دیا میں نے کہا دو ہزار کو میں ملتا ہوں تو میری بات کے بعد اس کو رسنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں خود اپنا وہ تجربہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا نو باڈی آؤٹ آف آفکشنس ہمارا بچنا زیادہ سے زیادہ پریشان وہ آتا ہے مالی مشکلات سے پریشان ہو کر آتا ہے یا گناہوں وغیرہ پر جو ہے پریشان ہو کر آتا ہے تو گنا اللہ کے مقصد کے مضمون بیان کر کے اس کے ٹینشن کو دور کر دیتے ہیں نانک کا جو ہے جو آدمی سے مدد ہو سکے اگر کسی آدمی کی آپ مدد نہ بھی کر سکے تو کم از آپ اس کی مدد کا کوئی جملہ کہہ دیں اور دل کی چاہت آپ کر لیں تو بھی اس کو تسلی ہو جاتی ہے انہوں نے میرے پاس ایک آرٹسٹ آ آر گیا جن کے بارہ بجتے ہیں اس گرمی میں تو اس نے کاجی میں کچھ سینیا بنا کر لائے ہوا ہوں دوپہر کے بارہ بجے کو میں نے دیکھا ان کو دیکھا مجھے اور وہ شروع زمانے میں جب یہ یہ سینیا وغیرہ تصویر سازی میں نے سیکھی ہے پتہ ہے کہ آرٹسٹوں بیچاروں کا کیا ہوتا ہے شہرسٹوں کا فن اس کو ایسا آتا ہے کہ دوسرا اس کو کر ہی نہیں سکتا. اور معاوضہ کا کہیں حال ہے کہ بیچارے کے بعد کھانے کو کچھ نہیں تو میرا بات اچھا کہ اس کو میں خریدوں صرف اس لیے کہ ایک مسلمان بھائی کو روزی مل جائے دیکھو تاریخ تیس نہیں <laughs> تاریخ تیتیس تو میں نے کہا کہ آپ تو تیس تاریخ کو آئے ہیں بارہ لاکھ کا کام تھا بڑا اچھا ہے تو فلانا نمبر بنگلے کا فلانا نمبر بنگلے کا ہے آپ وہاں جائیں تو آپ کا آشکتا ہے کہ آپ چیز بچ جائیں گی تو دو آدمی جیسے سرکاری فنڈ بھی ہوتا اپنے داروں کے لیے لے لیتے ہیں اور کچھ ایسا آدمی تاریخ کو بھی لے لیں گے اس کو میں نے بتا دیا تو بڑا خوش ہو کر دیا جی وہ اس سے بھی کنسولیشن اور ریلیف محسوس کر لیتا ہے اس کے مسئلے کا حل کر نہیں کہا تو وہ جو اسپیچ کے لیے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ یو ایس پیپل آر ناٹ ہیونگ پرابلمشن آف یور ریلیجن کہ آپ کے لوگوں کے پاس یہ مسائل نہیں ہیں تو آپ کے مدد کی پابندی کی وجہ سے میں نے اتنی بات تو لے کر گئی ہے اور مجھے ان کے اندازہ ہوا کہ ان میں سے جو گرگ لوگ ہیں گرگ قسم کے لوگ یہ چاہتے بھی نہیں ہمارے مسائل حال ہوں یہ نہیں چاہتے مسائل حل کے مسائل ہوں اور ان کے لیے ہم آئے ہمیں ان کا راستہ ملے یہی جا رہے تھے مسائل حال کہ مسائل ہوں بڑھ کے بڑھیں اور ہمیں راستہ ملے کہ ہم ان کے درمیان آ کر ان کو گرتوں کو تھام رہے ہوں تو وہ ان کا نشہ ٹوٹنا نہ نہیں چاہیے نشہ تو ان کا ہونا چاہیے بس ہم گرتے گرتوں گرتو کو تھام رہے ہوں یہ بات ہونی چاہیے تو چاہی. <laughs> خیر جی ایک دو دن میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سالا سال لگتے ہیں سب نفس کی پیچیدگیوں کو گہرائیوں کو بقاعد کو آدمی جانتا ہے تو اس لیے آمد رفتے ہم آتے جاتے ہیں جمع ہوتے ہیں بولتے ہیں اس کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر مصیب فرماتے ہیں سارے ہی سارے محتاج آپ رضا کے آتے ہیں تو آپ کے قدموں کا ہم اپنے آپ کا محتاج ہیں اور بہت بڑی شرمندی محسوس ہوتی ہے آپ ازرات کو تشریف لانا ایسے محسوس ہو جیسے کہ ہمارے موسم محسن آج موسم ڈاکٹر خرشید صاحب خان کہا تو آپ تین دن گزارنے کے لیا کرتا ہے, ہے یہاں ہوٹل میں رشتے دار بھی ہیں لیکن میں ذرا اطمینان میں ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ چاہے لے آتے ہیں اور آپ جو ہے سوچتے ہیں آخری دن کھانا کو کھلاتے ہیں اس نے کہا کہ آپ تکلیف کرتے ہیں تکلک کرتے ہیں میں نے کہا نہیں جی آپ کا ہم پر حق ہے میں نے کہا یہ محنت کروں تو پکڑ ہو جاتی ہے آنے والے مہمان کا اگر کھانے پینے کا بندوبست کروں کچھ نہیں تو پکڑ ہو جاتی کیونکہ اللہ کے راستے میں آتے ہیں آپ جس کی نیت کر کے آتے ہیں تو آپ کا کھانا رہائش ساری چیزوں کا حق ہم پر ہوتا ہے کہ ہم بھوکے رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے آنے والوں کے لیے کھلانے کا بس, بس کریں نہ کریں تو پکڑ ہو جاتی ہے تو یہ نہیں آپ کے قدموں کا مطلب محتاجی ہمیں محسوس ہوتی ہے جی. اور ایسے محسوس ہوگا کہ آپ ہمارے کام میں ہماری مدد کے لیے آ اور آپ کو مجھے سمے ان باتوں میں بولنے کا موقع مل گیا اور جو ہے یہ بعد بولتا ہے سب سے پہلے اپنے کام سنتے ہیں اپنا بات انجوائے کو عمل کی طرف پریب ہوتی ہے کہ تو بھی عمل کر ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے توفیق کا فرمائے اور ہماری توفیق کو اللہ بحال رکھے کہ ہم اور اپنے پہچان کا جو فین ہے معرفت کا فین اس کو اللہ تعالیٰ ضرور قدرا کرے گی جی تو انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کیا کرتے ہیں